من الله وإيمان رحيب لقد كفر الذين قادوا من الله لقد سميع الله قول الذين قادوا من الله الحقيق ونحن واغنيات الله الله العظيم إن الله وملائفةه بصدقنا على هنبي ياجه الذين أبنوا الصدر عليهم وسد من تسليمه صلى الله على النبي خيره ووالده والقاضي الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا نبي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا خير الله الصلاه والسلام عليك يا شفيع المرسلين الصلاه والسلام عليك يا فاطمه انبيات والمؤمنين وعلى ال والصحبه اعدلهم قدرتی رضی اللہ لگ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو سرکار تو عالم اسلام عالم مسلم انتہائی فریب اور حضرت ابو بکر شدید ربی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام بہ نسبت اور صحابہ کے بہت زیادہ بنے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کی رفاقت اور شرابت معاملہ یہاں تک ہے کہ قرآن کریم نے اس ثقافت کو اور اس اسرابت کو ان الفاظ میں اس طرح سے بیان کرنا ہے قرآنت نئی نے اس نما کے ذاب اس یقور لا کرتا ہے کہ جب خار میں وہ دوسرے کا دوسرا تھا اور بار میں یہ دوسرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں میں جو کتنی بڑی سعادت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی کہ پرانے کریم نے انہیں ثانیت نئی نئی ماں فار کا لقب عطا فرمایا کہ جب ہجرت فرما کر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غار میں پہنچے ہیں تو یہاں غار میں کم و بیش تین دن مسلسل یہاں پر قیام مزید رہے ہیں حضرت سگن صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کے ساتھ تین دن غار میں گزارے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ بہت بڑا مقام ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کے لیے حضرت خلیفہ دوم فاروق عادم رضی اللہ تعالیٰ کو تمنا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کاش عمر کی ساری نیکیاں حضرت سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیکی کے برابر ہو جائیں کہ جو انہوں نے غار میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزار کر حاصل کی ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ دلکا رضی اللہ تعالی انہا کے پاس حضور تشریف فرماتے آسمان بالکل صاف تھا کوئی ابر کوئی بادل آسمان پر نہیں تھا اور چاند اپنی آب و تاخ کے ساتھ نکلا ہوا تھا ستارے چمک رہے تھے دمک رہے تھے کہ حضرت عائشہ بلکہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ کوئی کیا ایسا شخص ہوگا کہ جتنے ستارے آسمان میں ہیں کسی کی اتنی نیکیاں ہوں آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو یہ دل میں خیال آیا اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عمر ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ میرے اس سوال کے جواب میں حضور میرے والد کا نام لیں گے تو حضرت عائشہ نے یا حضور سے الفی عرس اللہ پھر میرے والد کی نیکیاں کہاں گئیں جب حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر تو میرے والد کی نیکیاں جس کا کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی تو ایک نیکی وہ جو انہوں نے غار شور میں میرے ساتھ گزار کر حاصل کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں اس ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی تو یہ ہے وہ مقام منفرد کہ جس پر قرآن عادت ہے کہ نئی نجیز عمر فلوا کیا کوئی ہے کوئی اس کا جو انکار کر قرآن فرما رہا ہے اور پھر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر اعلیٰ سعادت ہے کہ اس کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں تکا کہ آپ کی صحابیت پر کا قرآن اعلان کر رہا ہے اس یقول بھی کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے تھے تو صحابیت کا اعلان قرآن نے کیا گویا کہ صحابیت کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ قرآن نے حضرت سیدنا ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر سے دیگر اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا منقر دار اسلام سے خارج وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مسلمان ہی نہیں کہ جو حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے یہ قرآن کا انکار اور قرآن کا انکار کرنے والا منکر ہے منقر قرآن دار اسلام سے خارج تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ نیکی ہے اور اس شان کی نیکی ہے کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس قدر فکر لاحق ہے کہ ذرا کوئی آہٹ ہوتی ہے تو فوراً حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یار رسول اللہ ایسا معاملہ ہے حضور کس طرح سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تسلی و تشلفی دیتے ہیں یہ بھی قرآن نے بیان کرنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور کے ساتھ ہجرت کی ہے مقدت المکرمہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ جو ہو گئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ وہ حضور سے اس قدر جو ہے محبت اور پلفت رکھتے ہیں کہ حضور سے کسی وقت بھی جو ہے وہ جدائی کو گوارہ نہیں کرتے اسی لیے ساتھ ہو جاتے ہیں اسی لیے آپ کی معیت میں سفر ہجرت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں تو جس طرح سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر پر اس رات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا آرام فرمانا اور وہاں پر رکنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اس خطرے کے حال کے وقف اور ان خطرناک جو ہے وہ صورت میں حضور کے ساتھ ہو جانا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے اور یہ بھی بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نیکی ہے تو کسی طرح سے کسی کا بھی عمل اور فعل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جناب یہ بہت بڑا عمل ہر اعتبار سے دونوں کا عمل حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے لیکن یہ دوسرے کے عمل کی افضلیت اور اس کے مقام کو گھٹاتا نہیں یہ کہنا کہ جناب خطرے کی رات پر حضور کے بستر پر آرام کرنا وہاں رہ جانا تو بہت بڑا کمال کی بات ہے اور ان کے ساتھ نکلنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ دراصل بغض اور انعت پر تلارت کرتا ہے یہ وہی کہتے ہیں کہ جن کے سینوں میں بغض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے انعت رکھتے ہیں اور دعوت اور کشمنی رکھتے ہیں وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ورنہ ہمارے نزدیک ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اس خطرے کی رات حضور کے بستر پر رہنا امانتوں کو واپس کرنے کے لیے جہاں یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی ہے اسی طرح سے اس خطرے کی رات حضرت سیدنا سفری قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا اپنے گھر بار کو اور سب تمام عزیز و قارد کو چھوڑ کر جو ہے حضور کے ساتھ چلے جانا یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ نیکی غار سارے میں یہاں پر ذرا بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں اپنی اپنی فکر نہیں اگر اپنی فکر ہوتی تو پھر اپنے گھر سے حضور کے ساتھ نکلتے ہی کیوں اپنے گھر میں بیٹھے رہتے اگر اپنا اپنا کوئی خطرے کا معاملہ ہوتا اور اپنے متعلق کوئی فکر دامنگیر ہوتی کہ راستے میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا کہیں جو ہے بے تین جو ہے کوئی اصلیت اور تکلیف نہ پہنچا دیں یہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تو گھر سے باہر کیوں نکلتے حضور کے ساتھ ہجرت کے لیے کیوں تیار ہو جاتے نہیں بلکہ معاملہ تو ان کے برعکس تھا کہ باقاعدہ انتظار کر رہے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت کا اعلان بھی فرما دیا کہ جو جس اجازت ہے ہر ایک کے لیے جو جانا چاہے مقدل المکرمہ سے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس کو اجازت ہے وہ جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ نگوارہ نہیں کیا کہ میں حضور کو مکہ میں چھوڑ کر جو ہے وہ چلا جاؤں اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے باقاعدہ تیاری پہلے سے شروع کر رکھی اونٹنیاں پالیں پاک پالیں اور یہ اس امتدان میں رہے کہ کب سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے مکرمہ سے ہجرت کا حکم ملتا ہے اور کب میں حضور کے معیت میں ہجرت کروں آخر وہ وقت بھی آ گیا اور حضور کے حضور کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت ہجرت کی تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ جناب وہ ان کو جو خوف ہوتا تھا وہ ڈرتے تھے تو ان بدبختوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا ڈرنا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا اپنے لیے جو ہے خواہش نہیں تھے اپنے لیے جو ہے ان کو کوئی ڈر نہیں تھا ڈر تھا تو یہی ڈرتا کہ کہیں کہ, کہ کوئی کافر و بے دین سرکار عالم کو کوئی احثیت اور تکلیف نہ پہنچا دے تو یہی وجہ تھی کہ جب اس, اس بات کا اظہار کرتے تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ ان کو تصدیق دیتے تھے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ اس یپول صاحب اس یپول علیہ صاحب ہی جب وہ اپنے صحابی کے لیے جو یہ ارشاد ہوا ہے قرآن کریم نے حضرت فکر صدیقہ قرض اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تمام واقعات کو اس طرح سے جو ہے وہ ذکر کیا بیان فرمایا یہاں جو ہے تین رات اور تین دن گزارنے کے بعد جب یہاں سے روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک تو ان کا غلام تھا عامر بن فہیرہ اور ایک اور شخص تھے عبد بن علی ت یہ دونوں ساتھ تھے تو جب یہاں سے سفر مدینہ شروع ہوا ہے تو اب اندازہ کیجئے کیسی والانہ حضور سے عقیدت تھی اور کیسی محبت تھی کہ جناب سواری اپنی کبھی حضور کے پیچھے رکھتے ہیں کبھی حضور کے آگے رکھتے ہیں کہیں کوئی کسی طرف سے حضور پر کوئی حملہ نہ کرتے اور پھر راستے راستے اور پھر اس راستے پر جس جو مدینہ طیبہ جا رہا تھا اس راستے پر جب گامزن ہوئے تو مسلسل سفر جاری رکھا اور کافی جو ہے وقت سفر جاری رکھنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام کے لیے ایک جگہ رکے ہیں تو ایک وہاں پر کوئی پتھر کا سایہ تھا وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضرت بب بکر نے انتظام کیا کہ تاکہ حضور اس طرح فرمائیں یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرما رہے ہیں اور حضرت بو بکر جو ہے کیا کر رہے ہیں حضور اکرم کے لیے حضور کے پانی حضور کے لیے پانی تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں پانی جو ہے وہ مل جائے اور کہیں جو ہے جو کچھ کھانا ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا اور فکر دامنگیر ہوئی کہ حضور کے لیے جو ہے کچھ سزا کا بندوبست کیا جائے تو اب جناب حضرت ابو بکر ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اور تلاش میں نکل جاتے ہیں کہ ایک مکان ایک जो है جھوپڑا تھا نظر آتا ہے وہاں جب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک بڑھیا رہ رہی ہیں اور ان سے جا کر آپ نے بتلایا کہ اس طرح سے ہم مسافر ہیں ہمیں جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے یاد کیا کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں یہ ایک بکری ہے اور یہ بھی دیکھو کہ بہت کمزور اور بیمار ہے تو میرے پاس تو ایسا کوئی سامان نہیں اور نہ ہی میرے پاس دودھ ہے یہ یہ ہے اور اس کا تو دودھ بہت معمولی سا ہوتا ہے تو میں کیا آپ کی خدمت کروں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے حضور کی واپس آ گیا اور حضور کی خدمت میں پہنچے اور سارا معاملہ جو ہے وہ پیش کیا اور عرض کی حضور یہ معاملہ ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حضرت اب رضی اللہ تعالیٰ ع کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے کہ جہاں یہ خاتون قیام تصدیق آپ وہاں پر پہنچے اور اس خاتون نکا کے یہ بکری پیش ہے اس کا جو کچھ بھی دودھ نکلے آپ جو وہ لے لیں سرکار تعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے اور اس بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنا شروع جیسے دست مبارک بکری کے تھنوں میں لگا ہے بکری کے تھن فوراً دودھ سے بھر گئے اور یہی نہیں بلکہ آپ نے نکالا اور جتنی ضرورت تھی اتنا آپ نے لیا پھر فرمایا کہ اب تم اپنے لیے لے لو اس خاتون نے اپنے گھر کے برتنوں میں دودھ نکالا اور جناب خود بھی استعمال کیا اپنے شوہر کے لیے بھی رکھا اور یعنی یہ حضور کے دست مبارک کی برکت اس طرح سے ان کو حاصل ہوئی جب شام کو شوہر واپس آئے اور گھر میں دودھ کے پیالے بھرے ہوئے رکھے ہوئے ملے تو کہنے لگے کہ آج یہ دودھ کہاں سے آ گیا خلاف توقع تمہارے پاس دودھ کیسے رکھا ہوا ہے تو اس خاتون نے بی نرس کی اپنے شوہر سے کہ جناب ایسے ایسے ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے اس طرح سے میری بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا تو تھن جو تھے وہ دودھ سے پر ہو گئے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے اور یہ انہی کی برکت ہے تو اس کے شوہر نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بزرگ کوئی معمول بزرگ نہیں ہیں بلکہ ان کے بارے میں تو پہلے سے جو ہے کچھ بتلایا گیا ہے کہ ایسے ایسے جو ہیں وہ مقصۃ المکرمہ میں ایک شخص پیدا ہوں گے اور وہ نبی ہوں گے تو یہ مجھے لگتا ہے یہ تیناً وہی شخصیت نہیں خیر یہاں سے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ استعمال فرمایا اور پھر یہاں سے اپنا سفر جاری رکھا اور مدینہ المنورہ جو ہے پہنچے میں یہاں یہ عرض کروں کہ یہ خاتون اس کا شوہر پھر مدینہ منورہ حاضر ہو اور مشرف اسلام ہو گئے جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مقام قبا میں آپ نے قیام پر اور یہیں پر جو ہے پھر وہ مسجد اسلام کی سب سے پہلی جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے اس کی بنیاد رکھی گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں حصہ لیا اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی کہ جو اس طرح سے جو ہے قائم ہوئی اور اسی مسجد کی اور اس مسجد والوں کی تعریف قرآن کریم میں بڑی بڑے واضح باز واضح طور پر جو بیان کی گئی ہے رجارم رجارن حکم نائیاں فی ہی رجارن میں حکم کہ اس مسجد کے نمازی ایسے ہیں کہ جو تہارت اور پاکیزگی کو بہت بوست رکھتے ہیں اور لمسد السدالتوامن اول یومن احکوم تک فی قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ مسجد اس بات کی حق حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز ادا کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ مخالفین اسلام نے یعنی منافقین نے اس کے مقابل ایک اور مسجد جو ہے تیار کی تھی اور اس مسجد کو پرانے کریم نے مسجد درار کا جو ہے وہ نام دیا ہے اور یہ مسجد اس لیے رک... تیار کی اس لیے بنائی اس کی بھی وضاحت قرآن کریم نے بیان فرما دی کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے جو یہ مسجد بنائی گئی اور بڑے جو ہے جناب انداز سے حضور کی شدت میں یہ لوگ آئے تھے اور کہنے لگے کہ حضور ہم نے جو ہے ایک مسجد بنائی ہے آپ تشریف لے رہے اس مسجد کا اقتدا فرما دیں اس مسجد میں آپ سے دو رکعات نماز ادا فرمائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و پر بہین نازر ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے یہ فرمایا کہ لا تنسی عبدا اس مسجد میں ہرگز مت جائیں وہ مسجد نام کی مسجد ہے وہ مسجد مسجد نہیں ہے بلکہ وہ مسجد جو ہے وہ ہے کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کی گئی لوگ کہتے ہیں کہ سب ارے بھائی یہ تو اللہ کے گھر ہیں مسجد جتنی بھی سب اللہ کے گھر ہیں سب جہاں جہاں چاہیں نماز پڑھ لو جہاں چاہے سب کی حت نماز ہو جاتی ہے نماز تو اللہ کے لیے نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے ہم ہاں اپنے تھوڑی پڑھتے ہیں جہاں مستقب ملے جو مستقب ملے سب اللہ کے گھر ہیں یہ تو آپ غور کریں یہاں پر اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی منانا فرماتا اور یہ نہ فرماتا لا تعتم فیہ ابدا اور بدا اور کیا فرمایا مسجد <مفیر> کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے بنائی گئی ہے آپ اس مسجد ہی میں نماز پڑھیں اس سے کیا پتا چلا اس سے ثابت ہوا کہ ایسی مسجدیں جو نام کے لیے بنائی گئی ہیں تفریق بین المسلمین کے لیے بنائی گئی ہیں اور ایک مسجد کے ہوتے ہوئے پھر جو ہے اس طرح کی مسجدیں بنائی گئی ہیں ان کی بنیاد جو ہے طبے پر نہیں ہے ان کی بنیاد خلوص پر نہیں ہے اس کی بنیاد کسی اور ہی جو ہے وہ معنی پر رکھی گئی ہے تو ایسی مساجد میں اس سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں ایسی مسجدوں کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے تو ہمارے بکان نے لکھا کہ ایسی مساجد میں نماز پڑھنا کہ جو چھین کر جس جگہ کو چھین کر اور قبضہ کر کر راسمانہ کا قبضہ کر کر اور اثر و رسوخ استعمال کر کر بنائی گئی ہو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا ہی مقروب ہے ایسی مسجد میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے یہ مسجد درار اور مسجد وباء کے معاملات سے ہمیں کیا یہ مسائل نہیں معلوم ہوتے کیا ہمیں یہ اکاوت نہیں معلوم ہوتے کیا ہم ان کے مقابل میں ان کے مقابلے اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہنے لگیں کہ جناب مسجد سب اللہ کی ہیں جہاں موقع ملے اور جہاں جماعت ہو رہی ہو بس ہے بس جماعت سے نماز پڑھ لینا چاہیے کچھ نہیں دیکھنا چاہیے آنکھیں بند کر لی جائیں یہ دین کا معاملہ ہے یہ شریعت کا معاملہ ہے یہاں جو ہے اپنی عقل کو جو ہے وہ نہیں دہرایا جائے گا. اپنی عقل سے اترنا پڑے گا یہاں شریعت کے سامنے کھم ہونا پڑے گا اور یہ سوچنا پڑے گا اور ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں عبادت کہاں انجام دینی ہے ہمیں نمازیں کہاں پڑھنی ہیں اپنی نمازوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بہرحال سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و مدینہ منقرہ پہنچے اور جناب کس جو انداز سے کس والانہ انداز سے جو ہے سرکار دو عالم کا جو استقبال کیا گیا ہے کیا بچے کیا مرد کیا جوان کیا بوڑھے مدینہ منورہ کے سارے کے سارے لوگ جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے اور سری البدا جو وہ بادی ہے وادی ہے کہ جہاں جو ہے جناب مسافروں کو رخصت کیا جاتا تھا اور آنے والوں کا یہاں اس مقام پر استقبال کیا جاتا تھا یہی تو جو ہے وہ قبیلہ بنی نچار کی بچیوں نے سرکار تو عالم کی خدمت میں وہ اشعار پیش کیے تھے استقبال کے لیے کہدر علینہ کہ ہمارے ہمارے ہم پر چودھویں کا چاند جو ہے سایہ بغم ہوا ہے چودمی کا چاند رونا کا چودہ چاند کا چودہ رات کا جو ہے وہ چاند شروع ہو رہا ہے شکر والی نا ان کا تو ہم پر شکر ہمارے لیے ان کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اسی لیے ہم حاضر ہو گئے اور اپنے گھروں کی جو ہے وہ چھتوں پر اور بلند مقامات پر کھڑے ہو کر جو ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں آج ہی جو ہے سنیوں کا جو ہے وہ تر رہ ہے اور سنیوں کا یہ معمول ہے کہ وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے کہتے ہیں یہ یا رسول اللہ کہاں سے ایجاد ہوگی یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں سے تکلیف ہوتی ہے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں سیاستہ کی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں سارا واقعہ جو اس کے اندر اور موجود ہے کہ کس طرح سے حضور کا استقبال کیا گیا تھا کیا کیا کلمات جو ہے وہ پڑھ کر اور سنا کر جو حضور کا استقبال کر رہے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ کہہ رہے تھے تو اس طرح سے استقبال ہوا پھر بہرحال یہاں پر جو ہے آپ کی تشریف آوری اور مواقعات قائم کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر مرحلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں غرض یہ کہ سرکار نے یہاں پردہ فرمایا اور بال مسلمانوں کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کو مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلے تقریر فرمائی ہے اور جو سب سے پہلے خطبہ اشارت پہلا خطبہ اشاعت فرمایا ہے وہ ایسا خطبہ ہے کہ اگر آج ہیں تو جمہوریت کا اعلان کیا جاتا ہے جمہوریت جمہوریت کیا جمہوریت ہے یہ جمہوریت تو مسلمانوں کی تعطر جمہوریت مسلمان سمجھیں کہ جمہوریت کیا ہے اسلامی جمہوریت کیا ہے مسلمانوں کا امیر کیسا ہونا چاہیے مسلمانوں کا حاکم کیسا ہونا چاہیے حضرت سیدنا صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر سے اور حضور سجدنا سجیدہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے اس خطبے سے مسلمان جو ہیں وہ اپنا لاہ عمل طے کریں اور مسلمان سمجھے کہ کیسا جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے کیسا جو ہے وہ سربراہ ہونا چاہیے رونق فروش ہوئے اور آپ نے جو ہے یہ سارے مسلمانوں کے سامنے یہ خطبہ اشاد فرمایا یا کہ یا قطب الیکم <سلام> خیر کہ اے مسلمانوں اے لوگوں میں تم سب پر حاکم بنا دیا گیا ہوں میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں میں تمہارا سردار بنا دیا گیا ہوں اور بلستو کیا توازو ہے کیا انکساری ہے فرماتے ہیں کہ میں تم, میں تم سے بہتر نہیں ہوں حالانکہ افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالی تعالیٰ مخلوق میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہیں لیکن کیا فرماتے ہیں تو میری مدد کرنا میرے ساتھ تعاون کرنا میرا ساتھ دینا وَإِنْ اثاتو فقبی اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر مجھے جو ہے وہ درست کرنا اور کیا فرمایا فرمایا میں کہ بہت ضعیف امین کم کبھی جن بہت ضعیفی پر میں کہ تمہارے اندر جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے تابقتے کہ میں اس کا حق جو ہے اس کو لے کر واپس نہ کر دوں اس کا حق اس کو نہ دلا دوں آج ذرا غور کریں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج ہمارے حکمران اور ہمارے سربراہ کیسے مسلط ہوتے ہیں ہم پر کہ جناب ہمارے حقوق کو گسب کرتے ہیں ہمارے حقوق کو نہ صرف یہ کہ گسب کرتے ہیں بلکہ چھینتے ہیں ہمارے حقوق ہمارے حقوق کا وہ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے حقوق کو ہمارا حقوق ہی تسلیم نہیں کرتے ہمارا حق ہی نہیں سمجھتے اور یہاں کیا احساس ہو رہا ہے کہ تمہارا کمزور سے کمزور جو ہے میرے نزدیک سب سے طاقتور ہے تا وقت ہے کہ میں اس کا حق اس کو نہ دلا دوں اس کی شکایت میں اس کی طور نہ کر دوں جو اس کو شکایت پیشوں آج ہماری شکایتوں کو کیا دور کیا جائے گا آج ہم پر تو جو ہے ایسے بحران مسلط کیے جاتے ہیں ایسی قباثتیں ہمارے ساتھ کی جاتی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں اور فرمائیں کہ آگے فرمائیں کہ بلقویوی پن ہندی تمہارا جو طاقتور ہے تمہارے اندر جو سب سے تبا ہے وہ میرے मेरे سب سے زیادہ کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس तबाना سے اور اس طاقت پر سے اس پر جو کسی کا حق آتا ہے میں اس سے لے نہ لوں اور اس سے حاصل نہ کر لوں اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جہاد سے کبھی جو ہے روگردانی نہیں کرنا لا جہاد اپنی سب اللہ دور بحم اللہ بے سل کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر ذلت اور قاری مسلط کر دیتی ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ لا یشی قوم قوم القت وفاحشہ اللہ بالبلا کہ کسی قوم میں برائی نہیں پھیلتی ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بلائیں مسلط فرما دیتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم, ہم, ہم, ہم نے جو ہے وہ اس ہمارے اندر کیا کیا برائیاں نہیں ہیں. ہم کی, کی, کیسی کیسی برائیوں کا اتخاب کر رہے ہیں نہ تو خوف خدا ہمارے دلوں میں رہا ہے نہ ہمارے دلوں میں جناب آ, مساجد کا احترام ہے نہ ہمارے دلوں میں کسی اور جو ہے شاعر اسلام کا جو ہے وہ احترام ہے دھڑے کے ساتھ ہم کھلم کھلا یعنی برائی کو برائی نہ سمجھتے ہوئے ہم برائیوں کا ارتقا کرتے ہیں اور اسی کی یہ وجہ ہے کہ ہم پر جو ہے پلائیں کسی بھی شکل میں جو ہے وہ مسلط ہو جاتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور گڑ گڑاتے ہیں اور آزاریاں کرتے ہیں لیکن معاملہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے پہلے ہم اپنی تو اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اور ہم ان برائیوں سے بات آئیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو ہے یہ تہر خدا مسلط ہوتا ہے ہم اس کو سمجھتے نہیں حد ہو گئی کس یعنی یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ برا فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو پھر بلائیں جو ہیں ان پر عام ہو جاتی ہیں عام ہو کر ان پر بلائیں مسلط کر دی جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہم جو ہے کہاں کہاں جا چکے ہیں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں برائیوں میں کتنا جو ہے پڑ چکے ہیں کہ جناب آپ کو سب معلوم ہے جانتے ہیں اور اخبار و رسائل آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہماری مساجد کے سامنے سے مستقرے مساجد میں اگر کوئی ڈھول کا باجا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں بچا لے تو جناب وہاں پر مسلمان اس اس معاملے پر مسجد کا احترام نہیں کیا ہے ہم بھائر وہ غیر مسلم سے ان ہندوؤں سے ٹکڑ جاتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرتے کے یہاں تک کہ شہادت پا جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم ہم پکے کٹر مسلمان بنتے ہیں ہیں سے کہتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان ہیں لیکن کام دیکھو تو جو جو ہے جناب وہ کہ جو غیر مسلم بھی شرما جائے کبھی کل یا پرسوں کی باتیں دیکھیے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پوری رات اس قدر جو ہے دھڑلے کے ساتھ جو ہے جناب گانے بجانے ہوتے رہے اور نیند تو خیر کیا تھی میں جب اٹھ کر آیا ہوں تو یقین مانیے ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ مسجد کے اندر جو ہے جناب گلوکار گانا گا رہا ہے قدر اور تو یہ دوسرے محلے کی اپنے محلے کی میں بات کر رہا ہوں کیا ہماری غیرت ایمان اس قدر جو ہے بگڑ چکی ہے کہ کوئی غیور مسلمان نہیں تھا کہ جو یہ ان کو لگام دیتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اور کہاں ہیں وہ کہ جناب جو رمضان مبارک میں شہری کے وقت میں کچھ منٹ ناپخانی ہوگی تو ان کے بیماروں کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے ان کے قرآن پڑھنے والوں کو بھی جو ہے خلل پڑ جاتا ہے اونٹنے والوں کو بھی جو خلل پڑ جاتا ہے ان کی نیند اور ان کے آرام میں بھی خلط پڑ جاتا ہے پوری رات آسان تک جو ہے جناب یہ گانے بجانے ہوتے رہے لیکن کسی کو کسی کی رگے اعتراض نہیں پڑتی کسی کو ٹیلی فون کرنے کی نور, جو ہے وہ توفیق نہیں ہوئی اور یہاں جو ہے جناب ناپخانی ہو ٹیلی فون امام صاحب اگر یہ ناچ خانی بند نہیں ہوئی تو پھر جو ہے آپ کو بہت جو ہے ایسا سامنا کرنا پڑے گا اس کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کہا جاتا ہے کس قدر جو ہے افسوس کی بات ہے کس قدر دکھ کی بات ہے کہ اس طرح سے پوری رات گانا بجانا ہو رہا ہے اور خان خدا کی اس طرح سے بے حرمتی ہو رہی ہے یہ ہمارے ایمانوں کے کمزور کی دلالت ہے یہ ہمارے ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں اور بڑے پن کے جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی باہر سے تو نہیں آ تھے کوئی دوسرے علاقوں سے تو نہیں آ تھے پھر تو اسی براد کے یا کسی کو جو ہے توفیق نہیں ہوئی کسی کے رگ ایمانی میں حرارت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ان کو منع کرتا ہے خود وہاں سے اٹھ کر آ جاتے افسوس کا مقام ہے حضرت صدیق صدیقی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کہ کسی قوم میں برائی عام نہیں ہوگی مگر یہ جی کس پر بلائیں عام طور پر مسلط کر دی جائیں گے فرمایا کہ بہن عطاۃ اللہ اتیعو ما, ما, اتا ما اتات اللہ کہ تم میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں میری میرا ساتھ اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر جو ہے تم مجھے درست کرو یہ تھا حضرت سیدنا صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ کہ دیکھیے کس طرح سے آپ نے ہر ایک کو آزادی رائے کا جو ہے وہ موقع دیا کہ ہر ایک آزاد ہے اس بات میں کہ جہاں جو ہے اللہ اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب میں پاؤں مجھے دیکھو تو پھر تم پر فلاح تا علیکم تم پر میری داد نہیں ہے پھر تم آزاد ہو اور تم جو ہے پھر مجھے جو ہے وہ مجھے درست رہا کر پر جو ہے وہ چلاؤ یہ, یہ ہے وہ تقریر یہ ہے وہ خطبہ کہ جو مسلمانوں کے لیے ایک مش راہ ہے آج تو جو ہے جناب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کے خلاف حکمران کے سلام اگر کسی نے کوئی آواز اٹھائی تو فوراً اس پر جو ہے نہ جانے کون کون سی دفعات جو وہ مسلط ہو جاتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کچھ بھی ہوتا رہے ان کی ایمان کی حس ایسے ختم ہو چکی ہے کہ جناب وہ اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کو جو ہے کوئی قابل عمل ہی جو ہے ان کو تصور نہیں کرتے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے لاہور میں الحمرا حال کے اندر کیا کیا حفوات نہیں پکی گئی سرکار تو عالم اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں حتیٰ کے بے غیرتوں نے یہاں تک کہا پانچ روزہ موسیقی کانفرنس منعقد ہوئی ہے مسلمانوں کے ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا اور کس قدرا کس قدر اہل اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا کھلا مذاق ہے کہ جناب اس میں وہ نام نہاد کمبخت وقت بے ایمان بشیر احمد جس کا نام ہے صحافی اس کمبخت مردود نے یہاں تک کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رقص دیکھا کرتے تھے مات اللہ اور حضرت آدم و حب عالم نبی نو علیہ السلام علیہ وسلام وسلم کہا کہ جنت سے یہ دونوں ناچتے ہوئے دنیا میں آئے تھے اس سے اور کیا ہوگا اس ملک یہ سب ہمارا یہ سب ہم یہ سب ہماری جو ہے وہ ایمانی جو ہے وہ غیرت ختم ہونے کا نتیجہ ہے ورنہ اس دور کے مسلمان ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی میں کہتا ہوں عمل کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نوبت نہیں آتی لطف اللہ فقیر ونہن وغنیہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی بات کہ جس نے اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم جو ہے مالدار ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر ابھی اللہ تعالیٰ ایک مقام پر تشیب لے گئے یہودیوں کا بہت بڑا عالم وہاں پر آیا ہوا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہاں پر دعوت دی اسلام دی اور کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالی راہ میں مال خرچ کرو اللہ کو قرض دو تو وہ بدبخ وہ کہنے لگا کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی غیرتمانی جوش مائی وہیں پر اس کو تماشا رسید کیا ہے اور وہاں پر اس کو جو ہے پورا کہا کہہ کر جو تشریف لے آئے شکایت حضور کی خدمت میں پہنچی مقدمہ حضور کی خدمت میں پہنچا اور اس طرح سے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمل کے خلاف محاذ نے کام کر لیا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلایا اور باتیں سنی اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر نے عرصیہ رسول اللہ میں نے اس لیے تماچا مارا تھا اس کو کہ اس بدبخت نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم جو ہے بنی ہیں ہم مالدار ہیں یہودی بے بہود کہنے لگا کہ میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کہی میں نے یہ سب کچھ نہیں کہا تھا یہ تو خود انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے ابھی وہ بدبخت یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریج علیہ السلام کو حضور کی خدمت میں بھیجا بھیجا اور یہ آئے کریمہ حضور کو پڑھ کر سنائی لگ اللہ کا سمیہ اللہ کا اللہ کالو انََ اللہ فقیر ونہ وے شک اللہ تعالیٰ نے سنا ہے اس جملے کو اس بات کو اللہ نے سنا ہے کہ اس بدبخت نے اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے اور میں غنیم اس طرح سے حضرت سیدنا صدیقی عبرت اللہ تعالیٰ کی اللہ کا رب, رب الدم دائید و حمایت فرمائی اور قرآن کریم کو نابل فرما کر حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدمے کو فرما کہ یہ سچا مقدمہ ہے حضرت ابو بکر نے ایسا ہی کیا یہ تھا ایمان اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں ایسا ایمان مثلاً ہونا چاہیے دین کے بارے میں کسی کی جو نہیں کرنا چاہیے یہاں تو ہمارا ایمان ایسا لگتا ہے کہ برائے نام ایمان رہ گیا ہم تو محل دارل کا لحاظ کرتے ہوئے چاہے جو ہے وہ حرام ہی کیوں نہ کر رہا ہو ہم جو ہے محلے ارے بھائی محلے داری ہے یہ محلے داری ہے ایسی باتوں سے تو تمہیں منع کیا گیا جہاں جہاں ڈول بجے جہاں باجا بجے وہاں شیطان ننگا ہو کر بھاگتا ہے وہاں ننگا ہو کر جاتا ہے اور اس طرح سے دا وہ مظاہرہ کرتا ہے میں کیا کیا باتیں ارض کروں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے ہمیں ان خرافات سے اور ہمیں ان ہے اس قسم کے جو ہے وہ حرکار تھے نہ صرف یہ کہ خود کو بچانا چاہیے بلکہ جو بھی اپنے دیر ہوں ان سب کو ہے ایسی حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اسی میں ہماری نجات ہے باخر تبانحمد الحمدللہ صبح